الحيب لله نعمته ونستعينه ونصدى وفره ونأم به ونترقل عليه ونعوذ بالله من شهور الفصنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يبلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وَخَيْلَ الْهَدِيَ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالًا وَكُلَّ مُرَالَةٍ فِي الْنَارِ فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا بُدُر آخری نمسجد نوجوان ساتھیوں کی ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عیفائے عہد کا حکم دیا ہے عیفا وفاداری کا حکم دیا ہے وفاداری ایک بہت وسیع مضمون ہے یہ وفاداری ایک ایسا عمل ہے کہ اسلام کی اہم خصوصیات میں سے اور بڑی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ انسان وفادار ہے اللہ کا وفادار رسول کا وفادار اپنے قوم اور برادری کا وفادار اپنے ماں باپ کا وفادار وفاداری ہی اس دین کی بہت بڑی خصوصیت اور علامت ہے اس لیے رب العالمین نے فرمایا وہ اوبل عہد انہد مشغولا وفاداری سے کام لو وعدے کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کانا قیامت کے دن تم سے وعدے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنا وفاداری سے کام دیا تھا اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور اپنا وفادار بنائے گا نبی علیہ اللہ و اسلام سے حدت انص ابرمالک ربی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں عب مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید کبھی شاید ہی کبھی نبی علیہ ہم لوگوں کو خطاب کیا شاید کبھی ایسا ہو کہ آپ نے خطاب کیا اور آپ نے عیفا عہد کا ہم لوگوں کو وصیت نہ کیا ہو یعنی جب بھی آپ ہم لوگوں کو خطاب کرتے تو یہ دو نصیحتیں ایک امانت داری کا دوسرے وفاداری کا آپ ضرور تعلیم دیتے آپ فرماتے اللہ اے مسلمان سن لو لاہ ملا عہد ولا دین اللہ ایمان اللہ امان تلا ولا دین ال ملا عہدلا ایمان والو یاد رکھو اس دن اس انسان کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے جس مومن کے اندر امانت داری نہ پائی جائے ولا دین راہ احدلا اور اس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس مسلمان اور جس دیندار کے اندر وفاداری نہ پائی جائے اللہ کے نلی علیہ السلات و نے وفاداری کو وفاداری کو اے اے اے وفاداری کو آپ نے ایمان کی علامت قرار دیا اور بے وپاری کو آپ نے نفاذ کی شاعری کرا دی آپ نے ساتھ میں آیت المنازع کے سراخت مومن کی ظاہری تین بڑی علامتیں ہیں نمبر ایک اذا واد اخرفا وفاداری نہیں کرتا جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خرافی کرے گا ویدا سمی نہانہ اور جب بھی امانت دار رکھی جائے گی تو امانت داری نوخیانت سے کام لیتا ہے نمبر تین ویدا خاصرا جب بھی وہ کسی سے بات چیت کرتا ہے معمولی سے نوک جھونک گپتا ترش کرانی تو فوراً وہ بدتمی اور دالی گلوج پر آمادہ ہو جاتا ہے یہ منافق کی نشانی کرا دی گئی اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاس میں وفاداری کو وفاداری کرنے کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر سورت البقرہ کے اندر وہ آیت جس کو آیت ایمان اور آیت دین کہا جاتا ہے اس آیت میں اللہ رب العظی نے فرمایا وہ اہل ابا دین ابرائے ربرا عرجین نے اس آیت کے اندر وفاداری کو دو چیزوں کی نشانی کرا دی اور دونوں بڑی اہم ہیں ایک تو ہے سچے مسلمان ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو سارے کو ایمان بنائے یہاں سے تو ایمان کا دعویٰ کلمی کا دعویٰ اسلام کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پاتا وہ بھی آپ کو آپ سے بڑا مسلمان سمجھتا ہے لیکن اللہ نے جو علامت و نشانی میں آر کی یہ ہے پاد کی المان یہ ہے سچا مسلمان ولم آہد وا نفیل وحرین المد وعدہ جو کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں وفادار ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی راہ میں اس دین و شریعت کی پابندی میں جتنی بھی تکلیفیں جتنی بھی مس مشقتیں جتنی بھی دشواریاں آتی ہیں وہ سب پر سبر سے کان لیتے ہیں لیکن جین کا دامن نہیں سوتے رب العادمی نے ساتھ فرمایا الا اکل افداق یہ ہیں سچے مسلمان ان کو کہا جاتا ہے اور دوسری چیز جو اللہ رب العادمی ان کے مطالب میں فرمائی وہ یہ وہ الا متقول یہ ہیں سگلے پرہیزدار اور متقین لوگ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر ایک حدیث میں ندی ارس راستہ سات میں وفاداری کرنے والے انسان کو وفاداری انسان کرنے والے انسان کو ندی رحیت راستہ میں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی چیز اور کیا ہو سکتی بسرتے کہ مسلمان وفادار بن جائے کسی کا حددار نہ بنے وفاداری سے کام لے آپ ساتھ میں چھٹی میں میت من سن چھ چیزیں ہیں جو ہم سے ان کے ادا کرنے اور ان کی پابندی کی گواہ ہم سے کر لیں میں اسے جنگت میں داخل کرانے کی گارنٹی دیتا ہوں ان میں سے کہ وہ ادا و تم وہ تم جب تم وعدہ کرو تو وفاداری وفاداری سے کام لو اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو داری سے کام لو وفاداری ہمارا داری یہ اسلام کی اہم خصوصیات میں سے ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام پرمانوں کو وفادار اور امار دار بنائے وفاداری سب سے بڑی وفاداری اللہ وادی کی ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب سے وعدہ لیا الب تو بے رد خون اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی وفاداری جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ یہ جس کو جہاں سوریہ سورت الراہ سوریہ آراہ کے اندر بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ ہارا نے ہرے سے پوچھا الگ تو درد دیکھوں کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں تمہاری حاصلوں کو پوری کرنے والا تمہاری بیماریوں کو دور کرنے والا اور تمہاری ہر ضروریات کو پوری کرنے والا تمہیں شفا دینے والا اور راہ دینے والا رزق دینے والا پیدا کرنے والا مصیبتوں کو ٹالنے والا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میرے علاوہ اور کوئی ہے جو تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ڈال سکے میرے علاوہ اور کوئی ہے تم بھوکے ہو تو کھانا کھلا سکے تمہارا میرے علاوہ اور کوئی ایسی ذات ہے بولو کوئی ایسی ذات ہے کہ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں صفا دے سکے قیامت تک آنے والے انسان کا بڑا ملازمین کیوں نہیں آپ کے علاوہ ہماری کوئی مصیبت ڈالنے والا ہے نہ کوئی ہمیں رزق دینے والا ہے نہ ہمیں صفا دینے والا ہے نہ ہمیں اولاد دینے والا ہے اللہ تھی ہم کا ہمارا اور ہمارے تمام ہے ہمارا اور تمام مخلوقات کرب تو ہے اور اب پلا ارب تو میں رب دیکھوں رب نے ہے کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں اور اب کہتے ہیں سکھو نہیں جس کے لیے سجا کیا جائے ہر ہر آپ کی حادت ہر میں کام آنے والی ذات اسی کو رب کہا جاتا ہے اور ایک ہی رب ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں ایک ہی رب ہے رب, رب العالمین اللہ نے وعدہ کیا آج سب سے بڑی وفاداری یہ ہے کہ ایک کلمہ پہننے والا یا ایک انسان اپنے اس کو نہ کسی زندے کے سامنے پھیلا ہے یا سوچ کی بات ہے زندوں کے پیلا آج ہم مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور مردہ بھی ایسا چھپا یہ بھی نہیں پتا اندر ہے یا اندر, اندر ہے بھی نہیں یہ ہے بیوسائی مسلمانوں کی آج ہم بیوسا ہو گئے وفاداری ہم نے ختم کر دی آج لاکھ طرح وعدہ کیا ہے کل اوند برت دن فرق من شرما فرق ادا وقت وہ ان شرد إِذَا حق چوبیس گھنٹے میں یہ کلمات کا مسلمان پتا نہیں کتنی مرتبہ پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ صحت کرتا ہے کل اوند برت بننا وسطور کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے لیکن اگر بیماری آ جائے اس بیماری میں اللہ تعالی سے کیا مارنا چاہیے اور کون سی دور ہمیں پڑھنے کا حکم دیا یہ تو مسلمان کو معلوم نہیں لیکن کتنے بابوں کی تعریف سے آپ کو سفر ملے گے سب کو معلوم رہا کرتا ہے یہ ویوسائی کا دور ہے تو ہم نے ختم کر دی بڑی وفاداری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہماری پریشانی نہ جی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے ہمارے ہاتھ نہ پھیلے اور توکل ہو اللہ پر بھروسہ ہو اللہ پر عنابت ہو اللہ تعالیٰ کے طرح روزو ہو اب اللہ رب العدمین کے طرح تو اللہ رب العدمین نے وعدہ کر رکھا ہے وہ وہ میتھا حسب جو انسان اللہ تعالیٰ کی سات پر تبقل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں تو میرے بھائی پہلی وفاداری ہے اللہ رب العادمین کے ساتھ تو ہی تو قائم نہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی سفار پر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد وہ فرما برداری کا قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن پاک اس پر آؤ سے عمل کرنے کا وعدہ دیا ہے اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب کو سیکھے اور اس کتاب پر عمل کریں اس کتاب کو اپنانا اور اس سے تعلق قائم کرنا یہی اللہ رب العالمین کے ساتھ وفاداری ہے اللہ رب العالمین کے بعد جو سب سے بڑی وفاداری کا ہم نے جو عہد اٹھایا ہم نے حرف اٹھایا اٹھا وہ اٹھ ودن ارد ہو رہا سو رسول اللہ تعالیٰ کے بعد ہم نے سب سے بڑا عہد لیا ہے اٹھایا ہے اور ہم نے حرف پاداری کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد وسلم کی الرسول کیا, کیا جائے آپ کی فرما بداری کی جائے اور اللہ رسول رسول کی سنت و پرمن کیا جائے آپ کے حدیث ہوتے ہوئے آپ کا فرمان ہوتے ہوئے کسی کا قول کور کا اور کا قبول ہوتا ہے آپ کا قول آپ کا فرمان کامن ہوتے ہوئے آپ کی سنتیں ہوتے ہوئے کسی اور کے سنت کا کسی اور کے گفتار اور کردار کی کوئی ضرورت نہیں یہ عیدہ نظریہ رکھنا چاہیے یہ ہے کلمہ کہا محمد اللہ. اے اللہ. ہم نے رسول کی رسالت پر تھی کچھ ان کو اپنا پیغام لے کر کے بھیجا ہے ہم نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا آپ سے وید کیا ہے یہ محمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان ایک فرما برداری اور آپ کی سنت اور پر عمل کرنے کا لیا گیا ہے اور اسی کو پورا کرنا اصل میں یہ وفاداری ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے ساتھ ہمارا لا امیر واحم لا امیر و نبی اور احتراستان کی سنتوں کے ساتھ وفاداری کرنا اور نبی علیہ احتراستان کے گختار کی کردار کو بنانا آپ کی سیرت کو آپ کے اسما کو دنیا کے تمام لوگوں کے اسمے اور سیرت پر اور گختاروں کی کردار پر ترجیح دینا اور مقدم رکھنا سب سے ارد یہی نبی رہے اور یہ مسلمان بننے کے لیے کافی نہیں ہے ایمان کا دعوی کر لو یہ تمہارے ایمن بننے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کی رسم لگ میں نہا ہو تمال اللہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنا شوق اپنی رزمت اپنا ربا اور اپنی دلچسپی اور اپنی پسند کو میری جائے شریعت کے تابع نہ کر دی مومن ہونے کے لیے کرتی ہے کہ نبی کا اسوا دنیا کے تمام لوگوں کو اسوا پر آپ کو پسند پڑے دنیا میں تمام لوگوں کے سیرت سیرت لگے نبی دنیا میں تمام لوگوں کے صورت سے نبی کی صورت آپ کو زیادہ اچھی لگے لیکن افسوس اور افسوس آج نبی کی سیرت کہاں گئی نبی کی صورت کہاں گئی نبی کی سنت کہاں گئی نبی کو اس وقت کہاں گیا نبی کی حادی کہاں گئی افسوس کے ساتھ کہنے والے نے کہا وہ رسارا کو تمدن میں ہرو یہ مسرما ہے جسے دیکھ کر سرمائے ہو اللہ تعالیٰ نبی کا وفادار بنائے اور جب اللہ تعالیٰ کے وفادار بن گئے اور نبی سے کندم کی سنتوں کے وفادار بنے پھر اللہ تعالیٰ ساتھ بناتے ومن افادہ آ ادارے ہوں فصل اونتی ہی اگر اجا دِما اہم سن لو جس شخص نے جس مسلمان نے اللہ سے گوادہ کیا تھا نبی سے گوادہ کیا تھا وہ من او فا دا آ ادارے جو انسان اللہ رسول سے کیا ہے اللہ تعالا کا وفادار بن جائے گا اور نبی کا وفادار بن جائے گا فصل فضل اتنی ہی اگر تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے عدر سے نوازے گا اللہ نے غربت دلائی ہے اور عدر عظیم کی بشارت سنائی ہے کب جب انسان اللہ کا وفادار بن جائے اور رسول کا وفادار بن جائے اسی لیے اللہ ساتھ سماتے ہیں اتنی بڑی وشالت اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ اس انسان کا جو لاکھ وفادار بن گئے لیکن دوست آج ہم پیر کے وفادار بن گئے فقیر کے بن گئے اجاور کے بن گئے تاریخوں کے بن گئے اور ہم اجاور درگاہوں ہم،, ہم وفادار اور درگاہوں کے بن گئے ہماری سے آج نوے فیصد مسلمان اگر ہفتے میں ایک چندرگاہ بچاتا ہے جمع رات کو حاضری دیتا ہے تو صرف ایک ہی دن جمعے کو اللہ تعالی کے دھرم سم بھی آیا کرتا ہے ایک ایسی وفاداری تمہاری اللہ تعالی کے ساتھ ہے اللہ تعالی کی وفاداری کو چھوڑا ساری دنیا ہمارے اوپر مسلق کر دی گئی اور اگر ہم وفادار ہو جو اللہ ر بن گیا وہی ہوتے ہیں اللہ اور رسول جو اللہ کا فرماوتار بن گیا رسول کا فرماوتار بن گیا جو اللہ تو انہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے <Sessizim> دن اللہ تعالی جنت ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے بڑا ادھر کیا ہے وہ فہداروں کو اللہ تعالیٰ اپنے منا کے ساتھ رکھے گا اور وہ کون ہے نرن نبی جین اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو البیہ کے ساتھ رکھے گا وہ صدیقین صدیقین کے ساتھ رکھے گا وہ شہادا تو اور کوئی صافی جنت کا نہیں ہو سکتا نبی رہے فراج خام اپنے گجرے شریفہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ آپ کا وہ خالد جو آپ کے سفر میں آپ کے ہنر میں دھوپ میں گرمی میں سردی میں کرنے کے لیے آپ کا رشتہ بسانے کے لیے آپ کی سواری مانگنے کے لیے آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے اس پنجا کی ضرورت ہو دھیلے لا کر کے دینے کے لیے سونے کی نو ہے کس پر برابر کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ڈھونپ ہے گرمی ہے اس لو میں آپ کا خادم آپ کے پر سمجھا ہوا ہے آپ نے پوچھنا رویہ سر تم بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں آج ہمیں بہت انسانی تمہارے پاس گھر نہ ہو تمہاری شادی نہ ہو تمہارے پاس کوئی خجور کے تعداد نہ ہو انسان بہداؤں ضرورتیں ہوتی ہے اللہ کے بندے کے اطلاع کیا تو محنت میں سوچ کر کے بتاؤں گا کہ کی مجھے کیا چاہیے نبی کی صحبت نصیب ہو جائے اصالحین کی سہمت نصیب ہو جائے صدیقین کی اور سہدا کی صحبت جنگ نصیب ہو جائے اس سے بڑی دولت اس سے ہی ہو سکتی ہم سور نوینے دے ملک سوچ کر کے بتاؤں گا گئے ایک دن سوچے دو دن سوچے تین دن سوچے ایک سامنے آئے اب انتظار دیکھتے ہیں کہ رسول اب ہم سے پرفرم کیا چاہتے ہیں بولو تم میں خود بہترین چیز مار لا انتظار کر رہے لیکن اڈاگر سال دیے موکھر کر دیے ایک عرصے کے بعد اللہ مست کو پھر یاد آیا ہاں کیا کہتے ہو کہنے رسول اللہ ہمیں صرف ایک چیز مست ہے اگر آپ کے بس میں ہے تو وہی ہماری پوری کر دیں آپ نے بولو کیا کہتے ہو یا رسول اللہ صرف ایک چیز ہے اب بڑھا تو ہو رہا آپ نے کہتا تھا جننا صرف ایک چیز کی خواہش ہے جس دنیا میں آپ کی صحبت نصیب ہے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت مجھے نصیب کر ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ نے ساتھ ہمایا اگر یہ چیز تمہیں مطلوب ہے تو ارحیت ہے کسرت اس سے تم نواز کا اہتمام کرو نکلی نوازے خود پابندی سے بڑھو زیادہ سے زیادہ نوازر کے برکت اللہ تجھے جنت میں بھی ہمارا کافی بنا دے گا اور ہمارے ساتھ رکھے گا میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑے خدائے اور بڑی رب اللہ کو وفادار بن جائے اور اسلام کو وفادار بن جائے اللہ کی کتاب کا مطلب چوم لینا نہیں ہے وفاداری کا مطلب صرف آ جانا نہیں ہے وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان لگ جائے تو اسے مار بن جاؤ اور رمضان میں گزر جائے تو وہی ہم بھی کرنے لگے یہ وفاداری نہیں ہے وفاداری ہے کتاب کی کہ اس کے عوامی پر عمل کرنا اللہ کی باتوں پر عمل کرنا اللہ کی توحیدوں پر قائم رہنا اور نبی کی سنتوں کو اپنانا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق <تصفيق> فرمائے من الحمد للہ وفا وسلام اللہ صحا امباد اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑی وفاداری جس کی تاکیف قرآن حدیث میں آئی ہے وہ ہمارے والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے والدین کا وفادار بنائے میرے سایو یاد رکھو وفادار وہیں اللہ بہت سے پہلے اللہ نے اپنے حقوق اور پورا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا وہ کربادا کا رباری اند کر کی وراحت ہو گا اوکیلا ہوں گا ہرا بکل نہ کل ربرما ربانی اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے رب نے حکم دے رکھا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت نہ کرو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ نے یہ بھی تمہارے ہمیشہ احسان اور سلوک کرنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ان کی فرما برداری کرنا یہ پورانے پاس نے دو ٹوک نفظوں میں اللہ کے حق کے بعد اللہ کی وفاداری کے بعد سب سے بڑی وفاداری ماں باپ نے مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اللہ تعالیٰ نے احساس فرمایا وہ بھی والدین نے ماں باپ کے ساتھ احسان و سروس کرو اور پھر خاص طرح سے اللہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور آپ جوان ہو گئے آپ کی بیوی آ گئی آپ کے بچے آ گئے اب آپ کے علاوہ ایک ماں باپ آپ کے اوپن کے ساتھ سسورے جن کے چکروں میں پھنس کر کے آ گئے نوجوان اپنے اصلی ماں باپ کو ہی بلا دیا کرتا ہے اپنے سالوں سبلوں کے چکر اپنے چھٹے بھارتوں اور بڑھوں کو بھی ابھی نظر انداز کر دیا کرتا ہے خاص طور سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور دوبہر وار والے ہو گئے اس وقت بوڑھا کی تہارت نے پانچ وسیع اللہ تعالیٰ نے ادا سے کی ہے مومن, مومن کو ہند کر کی مراہ ہوں اور گرا جب تمہارے ماں با باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے ان کو کبھی اف نہ کرنا لا ہو جھڑکی دینا ڈاکنا تھوڑا چیز ہے ہوتا ماں باپ آپ نے کچھ کہا خلی ولی جس کو ہاں کہتے ہیں خلی ولی کہہ دینا یہی کیا افس کا دینا اخبار آپ نے اپنے ہاتھ سے آپ نے منہ سے آپ نے آنکھوں سے یعنی کوئی ایسی معمولی سے حرکت کر دیا جس سے ان کی فرما برداری کے بجائے ان کی لاپرماری کے سارا مل رہا ہو اس کو کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو اس نے کہنا بڑا تک نہ ہوگا وراٹن ہوگا خبردار ان کو جھڑکیاں نہیں دینا ان کو ڈانٹنا نہیں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا اللہ باہر وکل ہوا قولن کریما نمبر تین جب بھی ان سے بات کرنا تو وہ جم نے استعمال کرنا وقل ہوا قول کریما جس سے ان کی عزت بلک رہی ہو جس سے ان کا احترام باقی ہو جس میں ان کا احترام اور عزت مرحوز ہو ایسے جم نے استعمال کرنا کبھی بے عزمی سے ان سے گفتگو بھی نہ کرنا پھر نمبر چار آپ نے ساتھ ان کے لیے وقف رہوں گا جڑانا دلانا ہمیشہ اپنے بابو کو ان کے ساتھ محبت شبکت بحاپے میں خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو نرم رکھنا کبھی گستا آنا اور آپ کی ہر ہر حرکت سے ان کی شبکت اور محبت دپت رہی ہو اور پانچویں اور آخری چیز جو اپاداری کی سب سے بڑی چرنگا اللہ نے بیان کیا بولے وہ قبر پھر ہم ہوا تمہارا بیانی ہمیشہ ان کے بڑھاتے میں اور ان کے احاد کے بعد ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرنا وقت اے رب جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں تو ہمارے بچپنے میں ہماری نگرانی اور ہماری خدمت کی ہے ہمارے پاس سبق اور محبت سے کام نہیں ہے اللہ ان کے بڑھاپے میں ایسے ہی ان کے اوپر تو مہربانی فرما یہ ہے ضرورت میرے بھائیو اور ماں باپ کے ساتھ وفاداری کی نبی عرت صاحب میں یہ صاحب یہ رسوم میں اتحاد کا بڑا شوق رکھتا ہوں لیکن میں اتحاد نہیں کر سکتا میرے بھائیوں اسلام نے وفاداری کا حکم دیا ہے اور اس وفاداری پر اللہ نے آج سوال کا وعدہ کیا ہے نبی علیہ فرماتے ہیں اے یار آدمی یار اتنی بنا جہاد میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں لیکن جہاد کرنے کی قدرت اور تاخت نہیں ہے ہمت نہیں پڑتی حالات ساردار نہیں ہے تمہیں کیا جہاد جہاز کے سوال سے نہیں تم میں خوب رہوں گا آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہے کہنے لگے کہ نہیں بس ماں باپ تو نہیں ماں کے لیے زندہ ہے آپ رہ سکتا ہوں ارے اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو خوش نصیب ہو اپنے ماں کی خدمت کرو ماں کے محابے میں خیال رکھو اس کی دیکھ بھال رکھو اس کے ساتھ اس میں فروخت رکھو اس کی فرقہ بازاری کرو اگر تم اپنے فی الحال پہاڑوں اگر اپنے پوری ماں کی دیکھ بھال نے کر لیا اور پوری ماں کی خدمت کر لیا تو تم ایک ساتھ ایسا خود نصیب ہے تو اللہ کی خدمت کرتا رہے گا اور اپنے بوڑھی ماں سے دیکھ بھال کر اس کی خدمت کر میرے بھائیوں ماں باپ کو فازار بن جاؤ ماں باپ کو تنگ نہ کرو ہر دنیا کے سارے گناہ ماں معاف ہو جاتے ہیں لیکن آپ ہم فرماتے ہیں ماں باپ نا کی نافرمانی کی سب اللہ تعالیٰ آخر دیتا ہی ہے محمد نے جو پہلے پہلے اولاد آپ کو دنیا کے اندر بھی منا سکھاتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچائیے میرے بھائیوں نے سارا ری روای والی ارے تمہارے والدین کو کیا تم نے سمجھا ال ہے الب اگر خوش ہیں تو ہی جی خوشی میں اللہ کی جی بھی خوشی تیرے لیے اور اگر اللہ نے ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مالدین کی ناراضگی میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے اس کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے بڑی وفاداری ہے میاں بیوی آمرس میں ایک دوسرے کے وفادار نہیں ہے شوہر اپنی کو کے وفاداری کا معاملہ کرے اور بیوی بی اپنے شوہر کے ساتھ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کسی اور دیہی کے حقوق کو نہ جاننے کی میرا بس لاپرواہی ہوتی ہے نبی رہے دونوں کے حقوق مقرر کیے ہیں پوچھا گیا رسول اللہ بیوی بی کے حقوق عورت کے اوپر کیا ہے آپ نے ساتھ نمایا بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے آپ نے ساتھ نمایا جب کھاتا ہے کھلائے جب پہنتا ہے تو پہنائے اللہ وہاں یہی جنے کا دن ہے हर जगह है आप उठती व सवार है मैदान है और पार्टियां हैं और तमाम उस जात को आप खुदबा दे रहे हैं और खुदमा देते आपने पेश कुमार का भी माफ दी और फिर आप अगर आज को मुसलमानों सुनवो ये طرح رہنا اپنی کے ساتھ سلوک کرنا کوئی ہاں اوپر اختیار نہیں ہے نہ مارنے کا ہے نہ گاڑی کہنے کا ہے نہ لگوبو کرنے کا ہے نا ہاں اگر کوئی خود ہی مہرائی کا کام کرے تب تمہیں سزا دینے کا اتوں پر عورتوں کو زدو خوب کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی رہس پراپ ساگر ساتھ معاویہ بن ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سے پوچھا گیا سنند میں آ رہی ہم مردوں کے اوپر ہماری جیویوں کا کیا حق ہے آپ نے ساتھ سنایا تمہارے تمہاری جیویوں کے حقوق ہے ان کا ساتھ ہی تھا جب ہو تو اس کو بھی سناؤ وہی بہت کسے تھا اور جب تم اپنے لیے کپڑے تیار کراتے ہو تو اس کے لیے بھی کپڑے بناؤ آپ کا سبر دینے کی نوبت آئے تو ہردار تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر واجب حصوق ہے اور جس کے ترک کرنے سے تم کو میں اترا ہوگے وہ رابطہ بڑے دلوجا کبھی اپنے ہاتھوں کو بیوی کے چہرے پر نہیں مارنا اللہ میں اس طرح سے عورتوں کا احترام اگر کبھی سزا دینی کی ضرورت آئے تو جسم کے کسی اور رستے پر آرشتہ سے مارو لیکن چہرے پر کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چاہیے اور آپ میرے ساتھوں کا دیکھنا اور کبھی عورت پر لارت نہیں پھیرنا اور اپنی بیوی کو یہ نہیں کہنا کہ میری شگر دیکھنے کے بعد میرا خون جل جایا کرتا ہے یہ منہوج شکر ہمارے سامنے کہاں آ جاتی ہے اس طرح سے کہہ کر کے اپنی بیوی کے وہ شریر اس کرنا اور پانچ واہ پانچ واہ آپ نے ساتھ مارایا جو ہے اگر کہیں ناراض ہو جاؤ اور غصہ ہو جاؤ تو بیوی جاننا بستر تو عرب کر لینا لیکن اپنا گھر چھوڑ کر کے کہیں نہ جانا ایک دوسرے کے بڑے حقوق ہیں پوچھا وہ سارا یارسول مرد کیا عروب عورتوں کے اوپر ہے آپ نے ساتھ بنایا اور کی عورت فرما برداری کرے اور اس طرح سے جن لوگوں کا گھر میں آنا مرد کو ناپسند ہے عورت کبھی ایسے لوگوں کو گھر میں آنے نہ دے اور ہمارا تاریخ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فار سب سے پہلے اللہ کا وفادار رسول کو وفادار اسلام کو وفادار اللہ اپنی کتاب کو وفادار اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر کے حقوق کو ادا کرنا ہی اصل میں وفاداری ہے اللہ تعالیٰ ہم نے دو بیماروں کو سپاہ کل ادا جو مقروض ہے ان کے شرط کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں ماتا ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے ہر ہم نے جو مشکلات ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور کر دے بے پہلا افرحانوں کو چیز لگا دے ہم نے جو ان کے چائے بھاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اللہ اللہم پھر نہ بلکمار بل مسلم نہ بلمسلم ابا ان نما امر و فَاسْتَغْفِرُوا وَإِذَا جَاءَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُنْفَـقِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا وَقُولُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ